بادشاہی اور حاکمیت کے بغیر اور کچھ نظر نہیں آتا اس جگہ پر بیٹھ کر صرف حاکم وہی نظر آتا ہے جو خدا رسول کو حاکم مانتا ہے خدار سور کو حاکم نہیں مانتا دنیا کا بادشاہ ہے تو اس جگہ پر بیٹھنے والے کی نگاہ میں وہ چوڑا چلار تو ہو سکتا ہے چوڑے چلار سے بھی بدتر حاکم نہیں ہو سکتا جگہ بھی ایسی ہے تو یہاں اللہ کی حقیقت اور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 دوری کرنی کی صرف ایک بات کی ہے ایمان اب میں بات کروں گا آپ سمجھتے جانا کہ ہم میں کون سا ایمان والا ہے اور کون سا بے ایمان ہے آج کل لوگ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 سوال یہ ہو سک یہ دیکھو کوئی تخلیق کر سکتا ہے ارے کہ دنیا میں تن کا پیدا کر سکتا ہے جواب تو جو یار یہ بوٹیاں وغیرہ ہیں ان میں اثرات اللہ نے رکھے پیدا بھی اللہ نے کی ہے تو حکیموں نے ان کی تاثیر دے کر آپ کو علاج کیا ہے تو یہ حکما سے جنوبی تعریف کرتے ہیں اسی طرح پانی میں بجلی اللہ نے رکھی ہے پانی بھی اللہ نے پیدا کیا ہے بیمان اصل چیز ہے تخلیق اور اس میں اثر رکھنا دنیا کی کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتی نہ اس مؤثر حقیقی وہی ہے اس میں تاثیر رکھ سکتی ہے اللہ تعالی پانی سے آج بجلی چھ چھین لے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 اللہ نے پیدا کیا نہیں کیا تو وہ خود مخلوق ہے سور تو اس کی سان مسنو پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں بدماش جو سنے ہے وہ خود مسنو ہے تو مولا روم صاحب بولے کہ آشے کے مصنوع کا فر جس نے مسنو پر نگاہ رکھی وہ کافر ہے جس نے سانے پر نگاہ رکھی وہ بافر ہے یہ سب کافر ہیں سور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 سور وتے کے بیٹے ہیں حکومت والوں یا عوام سور کے بچوں دریاکل سیکھو جہاں ہم یادو خالفت ہوئے وہ سور کے بچے عملی موافقت فائدہ نہیں دیتی پہلے پہلے اعتقاد کو دیکھو ان کا ہمارا جب اعتقاد علیحدہ ہے سور کے بچے جب ہم اسکول میں علیحدہ ہیں تم سروں پر نگاہ رکھے ہوئے ہو بس سمجھ نہیں آئی یار عقیدا مقدمہ ہے جا عمل پین کتے کا پوچھو طالبان کا عقیدہ اور ہمارا اور جب عقیدے میں خلاف ہے سور کے بچے تو عملی موافقت کو دیکھ رہے ہو عملی مخالفت کو دیکھ رہے ہو کیا سکول میں شیعہ کن پڑھتے ریلوے نہیں پڑھتے دیوبند نہیں پڑھتے ہم مخالفت میں ایک ہو گئے تو محافت میں شیعہ بریلوی دیوبند کیوں مختلف ہے وہ فگل میں ہیں پھر ان کو سب کو شیعہ کہہ دو سب کو بریلوی کہہ دو کتے کے بیٹے کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو دنیا کو بیمان کرتے ہو تو ان کے نزدیک شو کے بچوں کے نزدیک ان کابڑوں کے نزدیک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 محبوب مسلمان اور کافر ایک نہیں ہو سکتا پاک اور پلیت ایک نہیں ہو سکتا اللہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور روح کس کا مجموعہ ہے جسم اور روح کتے کا رو نہیں ہے نام ایک ہے سور کا رو نہیں ہے مسلمان کا رو ہے کافر کا رو ہے ارے سب رو ایک جیسے ہیں سور کے بچے جو رو ہے وہ جب نام ایک جیسے نہیں تو جس ایک جیسے کیسے ہو گیا مجھے بتاؤ تو صحیح کے بچے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 پیارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے میں نے سور کا بچہ مختار کا معنی اختیار دیا ہوا مختار کا معنی کیا ہے بھائی بولو تو سو صحیح یار افسوس ہے میں بول رہا ہوں آپ جب اللہ کو کس نے اختیار دیا وہ مختار کل ہے وہ سور کا بچہ مختار کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مالک کے کل اللہ کی ذات ہے وہ تو مالک کے کل ہے اگر مختار کل ہیں تو مالک کے کول کون ہے پھر خاموش ہو گیا تو ان کا ہمارا عقائدی اختلاف ہے بے ایمانو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ تالبان سکول سے خلاف ہیں طالبان کا تو وجود ہی پیدا نہیں ہوا تھا تو ہم اسکول کے خلاف تھے تالبان کی وجہ سے ہم سکول کے خلاف آہا آہا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 سے سننا غور سے سننا تو اللہ تعالی نے پھر اللہ تعالی یہ جانتا ہے مومنین کو بھی ضرورت ہے کیا موبائل کی ہمیں ضرورت نہیں بجلی کی ہمیں ضرورت نہیں تو اللہ نے مادی لوگوں سے زہر کرا کر ہمیں ان کا ممنون احسان کر دیا نوز بلّہ نہیں اور بےمانو کافرو سورو دجالو سن لو اللہ نے بے شرا کا قانون بنا دیا توجہ سے سننا بہ شرح کا قانون جو نہیں مانگتا وہ کافر ہے ارے خرید و فروخت سے ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور احسان بھی آپ موبائل لائے دو ہزار دکاندار سے دکاندار بھاگ کرے گا یار یہ میری چیز ہے جوتے نہیں مارو گے ارے دنیا جوتے مارے گی نہیں مارے گی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 تو انہوں نے کروڑ لوگ لگا کر کوئی چیز خریدی یہودی سے خریدی کافر سے خریدی سب ملکیٹیں ختم ہو جائیں گی لیکن خدا رسول مالک رہے گا کیونکہ وہ تو ان کا مالک ہے وہ تیرا مالک ہے بات نہیں سمجھی یار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 جب اس سر میں کمال خود کچھ نہیں تو پھر اس کا کیا کمال ہے سر اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ جس نے تجھے بنایا نا مراد تو اپنے مولنا روم مولانا روم صاحب میں نہیں کہتا کافر بولے مولانا روم صاحب کو کافر کہہ گئے پھر میں مسنو کافر دو عاشق سنو بافر دو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 احسان کس کا نہیں ٹوٹتا بنگلہ اسکول کا باقی سب کی بیشرہ میں ملکیت بھی ٹوٹ جاتی ہے احسان بھی ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھوں دوں بات ہے کوئی فلسفے کی بات نہیں کر رہا تو پانچ سو من گندم لے ہزار روپے میں ہزار من گندم ایک من گندم لے ہزار روپے دیکھتا کافر کو وہ پیچھے آئے گا میری ہے کہہ سکتا ہے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 تعلیم کیا ہے اور تربیت کیا ہے ارے جو کون چھلکا کھائے وہ مسلمان ہے مند ہے بتاؤ کہ جو کہتا عقل مند ہے اٹھ کراؤ اور جو کہتے اسکولوں میں تربیت آئی تھی وہ بھی اٹھ کراؤ لانتی ہو چھلکا کھا رہے ہو اور یہودی نے چھلکے کو گندگی ساتھ دیا سے کر دیا بدتر دیتی ہے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 حق ال یقین یہ تین درجے پہلے بھی بدایا تھا علم ال یقین پڑھنے سننے سے آتا ہے عین ال یقین دیکھنے سے آتا ہے عین ال یقین پر کوئی بحث نہیں <صح> یہ دو یقینوں کا اللہ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے اللہ کو متقاصر و حتہ ضرت مل مقابر کلا سفت علمہ کلفت عالم تعل ملم یقین لاتارما سما لہا این ال یقین پر اللہ تعالیٰ خرما پہ ابھی نہیں علم ال یقین آئے جب میری جہنم کو دیکھ کے این ال یقین ہو جائے گا پھر کی صحیح ختم ہو جائے گا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 تو وہ فیکٹری کی تعریف کرنا ٹھیک ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے مجھے یہاں بتا دو بہمان میں سجا پاؤں گا اور وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ چپراسے سے لے کر صدر تک مجھے ایک بندہ کا بیٹا دکھا دے ایک پرزا صحیح دکھا دے میں بھی اپنا سر قلم کرتا ہوں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ ایک پرزا صحیح دکھا دو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 یہ بھی کرنا پڑے نماز کیسے کامل آگی کسی اور کا بچہ جب نہ ہوگا تو دین بھی کامل نہیں ہے تجربہ کیا پتا ہو آجر کیا شہ ہے اور یہی نشاندہی کی گئی ہے سولہ دفعہ یہ دنیا سفاسی سے مٹی پڑی ہے ارے بھائی مانو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 <تصال> <تصال> کہ بے علم ناتوا خدا را شناخت کہ بے علم جو ہے وہ خدا کو پہچان ہی نہیں سکتا شادی علیہ رامت کو جو بندوں کو کتاب شادی علیہ رامت کی پڑھاتے ہیں پھر تو علم پڑھا دین کا کہتے ہیں یہ سور پڑھ دیتے ہیں سکول والے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 یہی علم جس کے لیے یہودی بہت بارہ ارب ڈالر دے رہا ہے کتے کا بیٹا بے بیلر کی تیری پڑتی ہے چھ یہودی دیتا ہے بائی ماں مسلمان نہ کہلا ارے مسلمانیت کو دکھا نہ دے ہم تجھے نہیں کہیں گے تو اپنے آپ کو کافر کہا اپنے آپ کو دلف کہ اپنے آپ کو بے بےغف کہنا ہم تیرا نام نہیں لیں گے مسلمان مت کہلا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 چوڑا ہو میراسی ہو یہودیوں ہو بدماش ہو کافر ہو جب جان پر پڑتی ہے سب کچھ لگا کر جان بچاتا ہے ایسا ہے نہیں یار یہ عام ہے ایک خاص مومن کے لیے مومن کے لیے ہے کہ جب عزت پر پڑے وہ جان لگا دے ہاں یہ عام نہیں ہے یہ چوڑا عام نہیں ہے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 ادھر سور تو کلمہ پڑتا ہے ادھر چیز جو جان سے پیاری ہے اس پیسے پر اس کو قربان کر رہا ہے ارے مسلمان کو تو کروڑوں روپئے دو اپنی بیٹی کو کپڑا نہیں دکھائے گا نہیں سمجھی بھئی جو کہ نہیں سمجھ آئی میں پھر سمجھا دوں آم ہے یہ آم ہے نا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 یہ ہندوستان سے آئے یہاں سید بن گئے وہاں رانگڑے امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں محبوب خدا سید الانبیاء تمام کائنات کے سردار اس شریعت کے لیے پتھر نہیں کھائے لو رام نہیں ہوئے قتل ہو بولم بیا قتل کرے گئے صاحب صاحب ارے تنہارے رہ پر نہیں لپ پیتے گئے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 فرمایا لوگ مسلمان آسانی سمجھتے ہیں کہ مسلمانی ایسے آ جائے گی یہ تو شہادت کے میدان میں قدم رکھنا ہے مسلمان کا آپ <تصفح> کو پتا ہے ہم یہی بات ارے بہمان کافر ایمان والے اس وقت جو دنیا کے بادشاہ اور حکمران ہیں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 اس کے پیروں میں ڈگ پڑا اس کے وہ کیا ہے اک صاحب میں کٹانا ہوں بناوٹی سید بنا ہوا ہوں تیرا میرا رشتہ نہیں ہو سکتا اس نے تیرا میرا رشتہ ہے آ کیا میں بھی میرا سی بناوٹی سید بنا ہوا ہوں یا پھر ذات میں قریب فرماتے ہیں ذات بدلی ہوئی ہوگی اصل سید نہ ہوگا اس لیے گولے والی سرکار نے فرمایا سید ہے پردہ نہیں کرتا فرمایا وہ کٹانا میراسی ہو سکتا ہے سید نہیں ہو سکتا عام قول نہیں ہے پیر مہر شاہ صاحب کا قول ہے دوسرا آپ کی آنسو آ گئی شیخ الجامی بہول والے میرے مرشد پاک کے استاد تھے وہاں پر انہوں نے کہا جاتا آج آپ کی آنسو ہو گئی ہیں فرمایا ایسا ماحول غلط آ رہا ہے درو شریف چھوٹ جائے گا اور نعتیں عام ہو جائیں گے ہے زبان تیری شناخاں رسالت کرتا ہے دل تیرا لدن کی وکالت ہے بیٹی بیٹا یہودی کو پھر شام رات کو نعت پڑھ رہا ہے لہنت تمہیں نہ مراد تمہاری کیا نعت ہے دوسری بات کاب شریف کا فوٹو آننے لگا دیا کسی نے کاب شریف کا فوٹو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 ارے تبرک آپ دیکھے جاتے ہیں بکے جاتے ہیں نالین حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی اور دس روپے میں سیل ہو رہی ہے لالت ایسی قوم پر اچھا نے کلچا بنوایا چمڑے کا موچی سے اسے فوٹو کھینچ کر اس نے ارباں روپئے بانٹ لیے سور ہر وقت دبئی بیٹھا ہے لالت نام مرادو تم نے حضور صلی اللہ اصل کہاں ہے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 یہود ن سارا منافا تم دنیا میں فساد نہ کرو کالو اناما نہنو مسلم یہ کہیں گے ہم فیصلہ کرنے والے ہیں امن پسند ہیں ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے ومنس من اللہ قیلا کہ اللہ اللہ نے فرمائے مجھ سے کون زیادہ سچا ہے ارے بے مان سور قرآن ان کو کہے کالو اناما نہنو مسلم اللہ یشور خبر کا یہی فسادی ہیں منافق کافر مگر انہیں شعور culha. قرآن نے کل کس کو فسادی کہا یہود نصارہ کافر منافقوں کو کہا فرمایا نا آج فرما کا سور ان کو تو نہیں کہتا ہے قرآن کے برقس سورہ ہے تو مسلمان ٹھیک ہے طالبان کوئی ہیں یہ سب ان کی دو ہیں اصل بدماش جو ہے جو بڑا دہشت گرد ہے وہ چھوٹوں کو مار رہا ہے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 ہیں ادھر ہو سورو کیا انہوں نے علم نہیں لکھا ہوا بہن نہیں لکھا ہوا تو بولے مغلو کا نبی سین الم و نور نہیں لکھا ہوا باہر دیکھو جب کر سورو سکھو یا ان سوروں کو کہو دیوار سے یہ میر دو یا پھر پٹاری بندہ دیسی کمشنر یہ سب آلے مہینے کہو بدے بد کے بیٹے بنو شگردوں کو کہو سور کے بیٹے نہ بنو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 ہاں داشت اسلح ہے اور داحشت گر بھی ہے وہ کتے کے بیٹے امریکہ برطانیہ وہ پاکستانی حکمران سور کے بیٹے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو اسلح ختم کر دو بندو کو, بندو کو نہ ختم کرو पैच्यार. ایک بادشاہ تھا جیسا بدترین چھتا کتا جس کو ڈھستا اس کو مار دیتا چھتے کتے کو باقی اور بندو کو مارے جا رہا ہے اس کے بیٹے کو چتتے کتے نے ڈھاس دیا اب کہتا ہے یار یہ تو بری چیز ہے چتتے کتے کو مارو کیوں سور تیرے بیٹے کو ڈسا کام ڈھستی رہی تو تے کتے باقی رکھتا رہا وہ خدا کرے یہ ایٹم ان پر پڑے پھر انہیں پتہ لگے گا کہ سور دہشت اصلہ ہے مجھے ایک فوجی کہنے لگا سور میں نے کہا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 چاند لوگ بولتے ہیں اور کوئی نہیں بولتا یہودی کے خلاف بولنا نام بندے کا کام نہیں ہے ادھر قرآن میں نماز میں آپ پڑھو گے ایمان جو پڑھیں گے نماز میں خیر المقوب الحمدللہ علیم ہر رقت میں یا لاہ میں یہود نصارہ والا رستہ مت دکھا ہر رقط میں اللہ نے فرمایا میں سے مانگو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 مارتا ہی نہیں مارتا اور حکومت ہماری اس کی دوست ہے مددگار ہے یا دشمن ہے وہ بہمانو وہ خدا تمہیں چٹ کرے اللہ کرے ہمارے گناہوں کی شامت صبح ہو تم نہ ہو ارے بئی مانو تم تو دہشت گرد کے مددگار بھی ہو دوست بھی ہو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 جرائم ہے رشوت قبض امول امراض ہے دہشت ختم کرنی ہے تو سوروں سے پوچھو جہلوں سے پوچھو سوروں اس طرح سے بندے مارنے سے دہشت ختم کرنی ہے ارے اورنگزیب بادشاہ اس کی قوم پریشان ہو گئی بد امنی آ گئی جھگڑے پڑ گئے مہنگایاں ہو گئی تو وہ بھاگے کس کے پاس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 وہ گیا, اس نے کہا بادشاہ بڑا خبیص ہے بہن ہے ہم بھوک مر رہے ہیں یہ سور کا بچہ عوام پر بھائی اس نے کہا جی باز, وہ تو ایسا کہتا ہے اس نے کہا ہاں نامراد تم نے عوام کو بھوک دے دی وہ مجھے گالی دے رہا ہے آج کا سور کیا ہوتا پکڑو کو لگاؤ بولی اس کو بہن کو ہے ہاں؟ وہ بادشاہ تھے وہ رحمت دے. وہ فرماتا ہے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 یہ بے وقوف حکمران مکار حکمران جس ملک میں جرم عام تو زہر کہ مجھے پتہ نہیں جی دہی کرو ارے اگر بادشاہ کسی چیز کے خلاف ہے وہ عام زہر نہیں ہو جا سکتی اور عام زہر کی دہی نہیں ہوتی نشان یہی ہوتی ہے کلیل جو چھپی ہوئی ہو سمجھا یہ ایجنسی والے ادھر نہیں جائیں گے جہاں خزانے لوٹے جا رہے ہیں ادھر نہیں جائیں گے یہ جی؟ مجھے ایک کہتا ہے وہ یہ چھ سو روپیہ لگا ہے نا لڑکیوں کا وہ کہتا ہے جس علاقے کا میں چیک کر رہا ہوں چالیس ہزار کا گبن نکلا ہے استاد استاد جیل انعام لے کر چھ سو ادھر جائیں گے والے نہیں جائیں گے نہیں نہیں ہے یہ تو مولوی کے پاس آئیں گے چلخوری جہاں مول خزانے بڑا بد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 وہ ملک کا دشمن ہے بد معیشت کا دشمن کاشتکاری کی طرف خیال نہ کرے ملک کا دشمن ہے بدترین خزانے لوٹے وہ بھی ملک کا دشمن ہے اب سننا بعد کے پھر تین قسم ہیں بد بد تر ترین اب بد تر کے پھر تین قسم ہیں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 تو پتا نہیں کہ کون بد ہوتا ہے کون کیا ہوتا ہے یہ خود پت دیکھے تھا پڑھتے ہیں جو سکول بنتے ہیں بے حیا خود غرض خود پرست خود بی خود سدا حفیظ جلندری جی کا شیر ہے فرمایا اسکول پڑھیں گے ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے بیٹا بنائیے بھی حفیظ جی لندری. بیٹا بنایا کو اور باپ بنایا میں کالے انگریز کو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 کوڑا دوا جو کھلا رہا ہوں تھو تو کریں گے کوڑا دوا وہ کھائے گا جسے کوڑے دوا کی فائدے کا پتا ہے محفلوں کو ہماری تہذیب سے سجائیے میرے بیٹوں کو کہنا سکول والوں کو کھڑی تڑی روٹی وٹ بینٹ پتلون پیشاب کھڑا تڑا محفلوں کو ہماری تہذیب سے سجائیے اور نشانہ بن عید مولوی کو ٹھہرائیے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 آن آل اللہ دے پاس شر کے بیا کیا خدا کا نام ختم کرنا ہے اگر تو مولوی کو ملک سے علمہ اقبال دیکھ رہے تھے نا ٹھیک ہے ہمارا طالبان کا ہمارا کی سخت اختلاف ہے لیکن بڑی جو ہے وہ یہود نسارا ہے قرآن کے سپارے میں اس کو جس کو اللہ نے بڑا دہشت گرد بئیمان کہا نہیں کہیں گے ہم کسی کو نہیں گے ہے غیرت افغانوں کا یہی علاج کہ ملا کو کوف سے وہ پہلے دیکھ رہا تھا کہ بے مانو افغان نے گیرت تھا یہ علاج ہے جو کو کوف دمانی چ نکال دیا ہے بے مانو میرے پترو ہوئی کر رہے ہیں سورو کبھی امن نہیں ہوتا خدا کی کف آج کل دنیا کے بادشاہ نمازی بن جائیں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 کہ مسلمان مادی وسائل میں کافر سے آگے ہوا ہے نہ ہوگا جب بھی مسلمان حاوی ہوا ہے روحانیت کے ذریعے ہوا ہے اگر جب پھر حاوی ہوگا تو روحانیت سے ہوا حاوی ہوگا سورو ایٹم کا توڑ ایٹم نہیں ایٹم کا توڑ تو روحانیت ہے تم مادیت کا توڑ مادیت کافروں بنا رہے ہو اے ارے الدین چشتی آئے سلے آئے سوج لے آئے راجے مہاراجوں سے بات چھین کر دے دی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 ہیں ملک دشمن ہے دفاع اچھا ہے معیشت پر کاشتکاری پر توجہ دے رہے ہیں خزانے نہیں اٹھ رہے تج باد کے بھی یتیل قسم رے بد بد تر بد ترین مگر ہن جاہل ان کو پتہ نہیں اندھے جو ہیں کیا پتہ لگے پھر بد تر قوم کے دشمن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 لیکن یہ ہےسلاف سے عام کو پتہ نہیں آپ علامہ اقبال فرماتا ہے علمائے فکی و حکیم فقر ہے مسیح و کلیم علمائے جو ایرا اور فقر ہے دان آیا فرمایا عالم سے راہ مت پوچھ وہ تو خود ڈھونڈ رہا ہے راہ فقیر سے پوچھ نام مراد ہمارا طالبان سے تعلق نہیں ارے ہم گول بیواری سرکار سے تعلق رکھنے والے ہیں نام مراد, بہن بہن مراد بہن بہن چشتی بہن ہیں ان سے ہمارا کیا تعلق اور پیر میں شاس فرماتے تھے کہ اللہ والے دکھ سہتے ہیں دیتے نہیں یہ آپ کا قول تھا میں ان کا مرید ہوں سور ہم نے تمہیں طالبان سے ملا دیا کتے تم وہ طالبان پیدا بھی تم نے کیا یہودی نے پیدا کیا دیوبندیوں کو تو جرم پہلا جرم کون سا ہے تھگی فرار جرم فلم معاملہ تھگی فرار چھوٹے سے چھوٹا دھارا لے کے کر جانا ٹگی کر لینا اس سے بڑا ہے چوری غور سے سننا سنو گے تو ایمان آ جائے گا ان سوروں کو تم جواب دے سکو گے یہ بولے کتے بے وقوف سارے کرسیوں پر آ گئے بے وقوف چوکیدار نہیں لگ سکتے وہ ایمان سے چوکی دار کا لوازمات مجھے بتا دیں تو میں سر قلم کر دوں گا ان کو پتہ ہی نہیں یار حکومت کیا ہے یہ تو ہمارے امال کی شامت ہے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 اب دہشت گردی سے بڑا جرم کیا ہے اخواہ باقی ہیں منتیاں آ رہی ہیں اغوا کر رہے ہیں سین میں چلو عورتیں اٹھا لیتے ہیں پانچ پانچ سندھ میں جنگل میں پانچ پولیس وہاں بیٹھی ہے ان کو کچھ نہیں کہتی الٹا پولیس گریبوں کو لوٹ رہی ہے بکرے دے دو کوئی ایمان سے اللہ وہ لوگ تنگ ہیں شریفوں کو پکڑ تم دہشت گرد دو ایک سپاہی سے میں نے پوچھا یار شریفوں کو کیوں پکڑتے ہو کمینوں کو دیا. وہ کہتا ہے بات سن تو سمجھدار ہے تجھے بتاتے ہیں کہ کمینہ ہمیں کیا دے گا اسے تو ہم چتر مار مار کر تھک جاتے ہیں وہ تو ہمیں کچھ نہیں دیتا ارے دیتا ہی شریف ہے پکڑ لیتے ہیں ایسا جوتا اتارے وہ پانچ سو نکال کر دے دیتا ہے ہاں ہم انہیں اس کو مار کر یہ مسلمان کل ہم آ رہے تھے اور شناختی کار دکھاؤ عمران سے بیٹھے ہیں نا سپاہی تھے دو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 ارے عذاب ہے اللہ کا دعا مانگو اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے یہی میں بیان تو بہت ہے لیکن یہی کر رہا ہوں اب دہشت گردی کا ساتواں جرم سب سے بڑا ساتواں جرم رشوت کھانا کیونکہ رشوت یہ دہشت گردی سے بھی تو دہشت گرد کون ہو گئے وہ ایمان سے کہو یہی سور جو دہشت گردی کا انسداد کر رہے ہیں ساتواں جرم رشوت امول جرائم امول جرائم ایمان والے کے ساتھ میری بات ہے امول جرائم تمام جرموں کی ماں اور ام امراض قبض ام امراض ہاں تمام بیماریوں کی ماں تمام بیماریوں کی ماں اور تمام برائیوں کی ماں وہ رشوت ہے ساتواں جرم دہشت گردی ہوئے اور ایسے آٹھواں جرما خزانے لوٹنا بیت المال لوٹنا تو میں کیا کہوں کہ یہ کیسے لوٹ رہے ہیں؟ مجھے کہتا ہے جی ٹھیکار اٹھارہ لاکھ کا ٹھیکہ تھا تو پچاسی لاکھ ٹھیکہ بولا گیا پچاسی لاکھ پندرہ ہزار لاکھ ہمیں بھی دیا باقی سارا وہ کھا گئے یہ خزانے لوٹنا اور آخری جرم ہے کفر اور آخری جرم کیا ہے کفر یہ بڑا جرم ہے. یہ ڈاکے سب شیش سے بڑا جرم جو ہے کفر ہے بڑا جرم کیا ہے تو ہم ان سے نجات کیا پائیں گے لینے سے جلوس نکالنے سے ارے نہیں ہم ان سے نجات پائیں گے اپنے آم بدلنے سے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 is so high God, God, دل ہی جان دی جسم دفت آیا نہ پیسے لائے نی پر قیمتی بڑائی سرخا مفت ترے ہاتھ آیا پل گوایا پلو کو کچھ کول گوایا نہیں کا دھر میں لس دو پویا نہیں کا دھر میں ہے لت دو آیا جب ہو سورے کر کرٹنیا کرنے خاطر تیری دیارے دیارے بنیا تیری کھیل دیپا لو ہل چوری کھیل bishare hursud puri aur nahi ho nahi ho ri ho de ri wa ho ho ho aur nahi ho ho nahi ho de ri maut ka koi adiya ko lekar katne bol rahe kur rahe katne deera rang rangila پوڑے کرے کرے کرے